اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو اور اس لیے کہ تمہارے دل چہائیں اور مدد نہ مگر اللہ کی طرف سے بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے